جی اللہ, اللہ صحیح رہ سبق شروع کرتے ہیں جی سبق شروع کرتے ہیں hmm. تعلیمات کے حوالے سے بات چل رہی تھی تعلیات متفرکہ متفرکہ تعلیلات متفرکہ جو تھیں اس میں سے تعلیل نمبر تین پہ آ جائیں تعلیل نمبر تین جو حرف مدہ جو حرف مدہ کہ تیسری جگہ ہو اور زائد ہو حرف مدہ ہونا چاہیے حرف مدہ ہو اور زائد ہو تیسری جگہ پر ہو زائد ہو اور فائل کے الف کے بعد واقع ہو اور فائل کے الف کے بعد واقع ہو تو وہ حمزہ ہو جائے گا جیسے دیکھیں کریمن کریمن اب دیکھیں اس میں حرف مدہ تیسری جگہ ہے کریم اور یہ زائد ہے کیونکہ اس کا وزن کیا ہے فائل تو فائل کے اندر تو فا این لام اصل بات تو اس میں بھی का, را اور میم کرم اس کا مادہ کیا آئے گا کاف را میم تو یا کیا آئے گا زائدہ آئے گا یا اس میں زائدہ ہوگا تیسری جگہ ہے اور یا زائدہ کیسے یا حرف مدہ ہے یہ مدہ ہے یا سے پہلے کیا ہے کسرہ آ رہا ہے تو جو حرف مدہ کے تیسری جگہ ہو زائد ہو ٹھیک ہے اور فعیل و الف کے بعد واقع ہو تو وہ حمزہ ہو جائے گا فعل و کے الف کے بعد واقع ہو تو وہ حمزہ ہو جائے گا تو دیکھیں اب جو اس کی جمع بنائیں گے اس کا وزن کیا آئے گا فعیلو آئے گا کیا آئے گا وزن فعیلو یعنی تو <تصح> اصل میں کیا آئے گا کرا ہیمو آئے گا کراجیمو یہ مطلب ہے فائیلو کے الف کے بعد سے مراد یہ ہے کہ جب اس کی جمع بنے گی تو وہ فائیلو کا وزن آ رہا ہو فائلو کا وزن آ رہا ہو تو جب تو یہ کیا بنے گا کرا ہیمو کیا بنے گا کراجیمو جب اس کا وزن کرا ہیمو بنے گا تو یہ حمزہ سے بدل جائے گا تو کیا ہو جائے گا کرا بن جائے گا کرا یہ بن جائے گا کرائیمو آگے چلیے چار تعلیل جو الف جمع کا اچھا اس کام صحیح فاتون کی جمع کیا آئے گی صحائفو صحائفو تھا پھر کیا بن جائے گا صحائفو بن جائے گا آگے چلیے اب آئے گا جو الف جمع کا اچھا جی جو الف جمع کا دو واؤ یا دو یا کے درمیان واقع ہو جو الف جمع کا دو واؤ یا دو جماؤں ان میں سے ایک کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں جیسے اولو اولو اف الو کے وزن کے اوپر دیکھیں اولو اولو تو اس کا کیا گا لام واؤ واؤ لام آ گیا نا تو کیا اب کیا آئے گا تو جب اس کا جب جمع آئے گی تو وہی اب وہ بنائیں وزن اوا علو ٹھیک ہے تو کیا آئے گا افا وزن ہے اس کا افا تو اب کیا آئے گا تو باو اور واؤ لگائیں تو اس کا وزن کیا آئے گا عو عو کیا بنے گا عو عو اب دیکھیے جو الف جمع ہے نا یہ عوا ویلو کے اندر الف جمع ہے دو باؤ کے درمیان آ گیا نا اس کو اسیں گے دوسرے باؤ کو کیا کر دیں گے حمزہ سے بدل دیں گے تو کیا بن جائے گا اوایلو کہ اصل میں اوا ویلو تھا اچھا جی خیرون و خیا ایرو کے اصل میں کیا تھا ٹھیک ہے اصل میں کیا تھا خیا گیرو تھا خیا خیر اصل میں کیا تھا خیا وہی فعیلو فعیلو اس میں سے فعیلو آ گیا تو خوا یا دو یا کے درمیان میں آ گیا علف جمع ہے دو یا کے درمیان میں آ گیا ایک حمزہ سے بدل جائے گا تو یہ خوا یا بن جائے گا تعلیل نمبر 5 جو واؤ شروع میں ہو خوا مقصور ہو یا مضموم واؤ شروع میں ہو خوا مضموم ہو یا مقصور مضموم ہو یا مقصور اس کو حمزہ سے بدلنا چاہیز ہے جیسے کہ رکھیں وجوہن وجوہ کو پڑھ سکتے ہیں ہاں جمع بناتے وقت یہ کام ہوتا ہے جب جمع بنتی ہے تب اس جمع کے اندر یہ کام تبدیلی آ جاتی ہے جو پیچھے پڑے نا قاعدے دونوں تعلیات جو تھیں وہ جمع کے اندر تھا ٹھیک ہے یہ آئے گی اس کے اندر سے اب آگے چلیے تو یہ اس میں جائے گا اب آ جی وجوہن یہ کیا ہو جائے گا وجوہن ہو جائے گا وجوہ وجوہن وک کے تت کو اک کے تت وک کے تت کو اوک کے تت وشاہن کو اشاہن وشاہن کو اشاہن یہ جو قانون ہے باؤ کو صرف دو جگہ حملہ سے بدلا گیا ہے باؤ مفت احد الہادن تھا احد الصل میں کیا تھا واہدون تھا. تھا? تھا اس کو ہم نے بنا لیا اور انات الصل میں کیا تھا وناتون تھا انات الصل میں کیا تھا وناتون تھا تو کو ہم نے صرف دو جگہ پہ صرف ایسا کیا آگے چلیے تعلیم نمبر چھ اگر شروع میں دو متحرک واقعہ ہوں وجوہ وجوہ کو وجوہ بھی پڑھ سکتے ہیں وجوہ کو وجوہ بھی پڑھ سکتے ہیں اچھا وجوہ حمزہ سے بدل کے وجوہ کو وجوہ پڑھ سکتے ہیں باؤز مضموم ہو یا مقصور ہو ٹھیک شروع میں ہو تو اس کو ہم وہ کر لیتے ہیں تو یہ اس میں سے آ جائے گا ہوں آگے چلیے جی ہوں تعلیل جی. نمبر 6 آگئی اگر شروع میں دو واو متحرک ہوں اگر شروع میں دو واو متحرک ہوں تو پہلے واو کو حمزہ سے بدلنا واجب بجے سے کہ آواز سلو اصل میں کیا تھا واواز سلو تھا واواز سلو تھا دو واو متحرک تھے شروع میں واقع تھے تو پہلے کو ہم نے سے بدلنا واجب ہے تو وبا سے کیا بن جائے گا اواسلو ہو جائے گا واسل کی جمع کیا آتی ہے واسل ان. واسل ان کی جمع واسل کی جمع آتی ہے اواصلو. تھا. اور کی اصل میں تھا. اصل میں کیا تھا واعد تھا تعلیل نمبر سات جو وہ کے مفرد میں ساکن ہو اور جمع میں الف و کسرہ کے درمیان واقع ہو وہ یا سے بدل جائے گا جیسے حوضن و حیازن حوضون تھا باؤ مفرت میں شاکن تھا نا حوضن باؤ مفرد میں ساکن ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور جمع میں الف اور کسرہ کے درمیان میں واقع آ گیا جمع کسرہ الف اور کسرہ کے درمیان میں یعنی الف اور کسرہ کے واؤ کے اور جمع میں الف اور کثرہ کے درمیان واقعہ ہو وہ یا سے بدل جائے گا تو دیکھیے ذرا حوضون تھا اور پھر کیا بنا جمع کیا بنی ہیوازن بن گیا ہیوازن حوازن جمع کیا اس کی ہیوازن تو واو ہے کثرہ اور الف کے درمیان آ گیا یہ واو یا سے بدل جائے گا تو کیا بن جائے گا حیازن روزن کی جمع روازن روازن تھا اس کو ریازون بن گیا یہ وہی والی چیز آ گئی تعلیم نمبر آٹھ جس ناکے سے واوی کی جمع فعول کے وزن پر آئے جس ناکے سے واوی کی جمع فعول پر آئے اس میں دونوں واو کو یا سے بدل کر ان کو پہلے قصد دے دیتے ہیں جیسا کہ دلیون کی اصل میں کیا تھا دلوون تھا فعول ان فعول, ان فعول ان تھا تو فعول سے کیا کیا کہ ان دونوں کیا کر دیا یا سے بدلہ یا سے بدلا دونوں واؤ کو یا سے پہلے کسا دیتے ہیں تو کیا بن جائے گا دلی جون بن گیا دلی جون بن گیا یہ وہی والا قانون اصل میں واؤ کو آخری والی واؤ کو یا سے بدلا تھا تو کیا بن گیا تھا دلو یون ہو گیا تھا دلو یوں پھر واؤ کو یا کیا تھا پھر یا کا یا میں ادغام کیا تھا تو کیا بن گیا تھا دلو یون ہو گیا تھا پھر یا مشدد مخفف والا قانون لگایا تھا تو کیا بن گیا تھا دلی یون ہو گیا دلی اور اس کو دلی جون پڑھنا بھی جائز ہے دلی جون پڑھنا بھی جائز ہے انہوں نے اس طریقے سے کیا ہوا ہے تو میں آپ کو جو قانون بتا رہا ہوں وہ مخفہ والا قانون فعولن تھا فعولن تھا دلوون تھا آخری واو کو واو کے تیسری جگہ پہ واقعہ اس سے بعد چوتھی جگہ پہ چلا جائے یا اس طرح جائے, جائے تو اس واو کو ہم یہاں سے بدلا کرتے تھے تو کیا بن گیا دلو یون پھر واو اور یا سیدن والا قانون لگ گیا گاؤ کو یا کیا یا کا یا میں احتام کر دیا تو کیا بن گیا دلس یُن ہو گیا پھر مشدد مخفا والا قانون لگایا کہ آخر میں یا مشرا یا مخف ہو اس سے پہلے زماں ہو دیکھیں گے ایک زماں یا دو زماں اگر ایک زماں ہو تو فورن سات والے زمہ کو کثرہ سے بدلنا واجب ہے اور اگر دو زماں ہو تو سات والے کو تو فورن کسرہ سے بدلنا واجب ہے اور جو اس سے ماقبل والا ضمع تھا اس کو کثرہ سے بدلنا جائز ہے تو دلس بھی پڑھا جا سکتا ہے اور دلی بھی پڑھا جا سکتا ہے ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا پتہ نہیں ٹھیک ہے نا تو یہ اسی طرح ہے اچھا ہاں ہاں اس میں اب دیکھیے ذرا جو خیرون کی اس میں تفضیل کریں ذرا خیرون کی اس میں تفضیل کریں خیرون اصل میں نے آپ کو کیا بتایا تھا یہ اصل میں تھا اخ یارو تھا اخ یارو تھا اخ یارو تھا لیکن اس کو ہم نے کیا کیا تھا اس میں ساری کام خلاف القیاس کام چل رہے تھے خلاف الکیاس کیونکہ اس, اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے جب اس کا خلاف القیاس، تھا تو یہ جو ہے نا اس لحاظ سے اچھا دنیا کون سی گا ہوگا؟, ہوگا چلے بات وہ آگے دنیا کون سی گا ہوگا دنیا کون سی گا ہوگا اصل اچھا میں تو دنو سے ہے نا کہتے ہیں قریب کو دنو بن قریب کو کہتے ہیں اس میں تفضیل کا وزن ہے قریب دنیا کا مطلب ہوتا ہے قریب تو اس کا مطلب ہے یہ آخرت کے مقابلے میں قریب ہوتی ہے نا یا یہ دن سے دناتن سے ہے دن کا مطلب ہوتا ہے حقیر ٹھیک ہے کا مطلب ہوتا ہے حقیر یا یہ اس سے ہے اس میں تفضیل کا سیکھا ہے تو قریب کے معنی میں دنو بُن سے ٹھیک ہے نا تو یہ اس طرح یہ نا یہ سارے وہ بنتے ہیں دیکھیں نا ہم دونوں میں تعلیل کرائی بھی تھی آپ کو تعلیل کرائی تھی میں نے دنیا کی دال نون واو ہے اس کو ہم دونوں ون سے کہتے ہیں دونوں ون کا مطلب کیا ہوتا ہے قریب ہونا قریب ہونا تو اس لیے دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ آخرت کے مقابلے میں قریب ہوتی ہے ٹھیک ہے نا دنیا آخرت کے مقابلے میں قریب ہوتی ہے اس لیے اس کو کہا جاتا ہے دنیا اور اس میں پھر ہم نے کیا تھا کہ اس کو آپ بناتے ہیں کہ جی اس میں تفضیل کا وزن بنائیں اس کو اس میں تفضیل کا وزن بنائیں تو کیا بنے گا ٹھیک ہے نا اس میں تفضیل کا وزن بنائیں آپ اس کو اس کو میں دیکھ لوں گا مجھے خود افزین سے اس وقت نہیں وہ ہو رہی کہ جی اس کی کیسے تعلیم میں نے پولا پہل کے, دنبا... کے وزن پہ تو آتا ہے بالکل اس طرح آئے گا پھر کو... آہ... دن دنبا... ب پھر وہ وہاں سے بدلا تھا کس قانون کے تحت بدلا تھا ون سے جو ہے دونوں یون نہیں پھر وہ بھی نہیں دنیا جن وہ تو پھر وہ بنے گا نا دنیا جن ٹھیک ہے وہ اس سے بھی ہو سکتا ہے دونوں چلیں اس کو میں دیکھ لوں گا ابھی کچھ ٹائم ایسے لگے گا ذہن میں نہیں ہے اس کے اندر سے میں نے آپ کو کچھ مجھے یاد پڑتا ہے نا میں نے کرائی تھی آپ کو پچھلے سال کرائی تھی کب کرائی تھی تعلیم دنیا کی کیسے ہوتی ہے جناعتم سے بیتھا اور اس سے بیتھا ابھی چلیں ہی اس کو نہیں کرتے کیونکہ پھر ٹائم ہوں لگے گا اور اس کے اندر سے اس میں دیکھ لوں گا تو خیرون خیرون اس میں تفضیل ہے اصل میں یہ اخ تھا اخ یارو سے یہ خیرون بنے گا کیوں بنے گا عرب بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر وہ خلاف القیاس کام کر رہے ہوتے ہیں خلاف القیاس کام کر رہے ہوتے ہیں بس وہ کہتے ہیں کہ جو چیز زیادہ استعمال ہو رہی تھی اس میں زیادہ ہونا کرو ورنہ تو یہ کہنا چاہتا تھا اخیارو کرنا چاہیے تھا ان کو اخیارو زیادہ بہتر انہوں نے اس کو کیا کر دیا خیرون بنا دیا اس کو اخیارو سے خیرون ٹھیک ہے تو اب اسی کو آپ خیرین خیئران خیرون اسی سے آپ وہ بنائیں گے اس میں تفصیل وغیرہ بناتے جائیں اگر اس کو اور تسلی وغیرہ لے کے جاتے ہیں تو لیکن عمومی طور پر کیا ہوتا ہے عمومی طور پہ بس خیر ان کا ہی لفظ استعمال ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا عمومی طور پہ آپ دیکھیں گے تو اکثر یہی یہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ اور اس میں سے نہیں استعمال ہو رہے جیسے کانا کانا کے اندر سے کانا اور کانا فال ناقصہ میں سے باقی جو اس کے وہ ہوں گے وہ کم استعمال ہوں گے یا کون جو ہے وہ اس میں سے جب ہوتا ہے تب تبھی بعض دفعہ اچھا جی اب آ جائیں جی آپ کے سبق کی طرف میں آپ اس سبق کی طرف آ جائیں یہ مجھے یاد کرائیے گا میں اس کو دیکھ کے پھر آپ کراؤں گا کیونکہ ذہن میں نہیں ہے اور ٹائم لگتا ہے کہ اس کو سوچنے کے اندر کہ جی اطلاع کیا تعلیم اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا اس میں بڑے اختلافات ہوتے ہیں آپس میں اس قسم کی وہ ہوتی ہیں جیسے لفظ اللہ لفظ اللہ اصل میں کیا تھا اللہ پھر کیا ہوا مختلف ایک نے کہا ایک بات دوسرے دوسری تیسری تیسری وہ اس طرح جس طریقے سے وہ بنانا شروع کرتے ہیں تو وہ مختلف ایک ہی رائے ایک ہوتی ہے دوسرے کی دوسری ہوتی ہے تیسرے کی تیسری رائے ہوتی ہے بعض دفعہ وہ چیزیں وہ بھول بھی جاتی ہیں اسی وجہ سے کہ جی کیونکہ ایک رائے تو ہوتی نہیں ہے